بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ وحد صدق نسر آبد وزد و حضم الحضب وحد و سلاۃ نبي اباد میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھی والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج 1441 سو ہجری ماہ سفر کی پہلی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب صوری فقصح کی کتاب دعوت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے تیسرے نقطے میں استاد محترم فرعونی نظام حکومت اور حکومتی تکون کا ذکر فرما رہے ہیں کل کے سبق میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اعلیٰ سرکاری حکام اور فرعون ان سب کا حکم قرآن کریم میں ایک جیسا ذکر ہوا ہے اس لیے کہ یہ جرائم میں بھی شریک ہیں سازشوں میں بھی شریک ہیں منصوبہ بندی میں بھی شریک ہیں اب ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی معصوم سمجھتے ہیں مجبور سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں بڑوں کا آرڈر ہے اوپر سے امر آیا ہے اور حکم آیا ہے بڑوں کا حکم ہے ہم تو وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ایسے فوجیوں اور چھوٹے طبقے کے جو افسران ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کی طرف آج ہم توجہ کریں گے اور استاذ محترم نے جو آیتیں یہاں لکھی ہیں ان آیتوں کا حوالہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ اور ترجمہ چونکہ اکثر آیتوں کا ایک ہی جیسا ہے اس لیے ترجمہ آپ حضرات خود ہی قرآن کریم کے تراجم اور تفاسر میں دیکھ لیں وہ و الجمد وسغارالعوان رہی بات فوج اور چھوٹے طبقے کے افسران کی فہال حال الملا جز امن ہوم تو ان کا بھی وہی حال ہے جو ملأ کا حال ہے جو کہ گزشتہ سبق میں بیان ہوا اس لیے کہ جو اعلی افسران ہیں وہ اپنے چھوٹے افسران ہی پر اعتماد کرتے ہیں اور انہی کے بلبوتے پر وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں یہ تو ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے کہ کچھ لوگ اعلی درجے میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ادنا درجے میں ہوتے ہیں لیکن سب کے سب ایک ہی نظام کا حصہ ہیں اسی لیے اللہ جل جلالہ نے ان کے گناہ کو اور ان کے عذاب کو اور سزا کو ایک ہی جیسا بیان فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرعونی حکومت اور اس کے اعلی افسران اور اراکین حکومت کو مضبوط کرتے ہیں وہباشرون علی اذیب فرعون تو آرڈر جاری کرتا ہے اراکین شورا اراکین حکومت اور اعلی افسران تو عوامر جاری کرتے ہیں ان عوامر کو بلا واسطہ جاری کرنے والے اہل ایمان کو کھوڑے لگانے والے اور ان پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کرنے والے در اصل یہی چھوٹے افسران ہوتے ہیں اور چھوٹے درجے کے پولیس ملیشیا اور فوج وغیرہ ہوتی وہ اجل با دلفتحت تھوڑی سی مال و دنیا کے خاطر انہوں نے اپنی آخرت کو بیچا ہے اور اپنی آخرت کا سودا کیا ہے ولیدہ لکھا اشارتیات کے جرم و قصد اشتما الحم عالقابی تاغوت ہی ماہوم دنیا وال یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات نے ان کے جرم کو بیان کیا ہے کہ یہ جرم میں شریک ہیں برابر کے اور بدعا جو ہے ان سب کے لیے ہے اور یہ اپنے تاغوت کے ساتھ آذاب اور جزا سزا میں شریک ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ول آیات وا بحت اللہ تحتاج اللہ تعلیق فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات اتنی واضح اور روشن ہے کہ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے سورت النساء کی آیت نمبر 76 میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے باللہ اللہ الشیطان الرجیم اللہ امنقاطل نفی سبیل اللہ ایمان لانے والے اہل ایمان تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ اللہ کفرقاطل نفی الطاغوت اور جو کافر ہیں وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں فقات ال شیطوان بس تم لوگ اے مسلمانوں شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو ان نقید شیطوان اکان و دعیفہ یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے فلقطہ مع المؤمنین فی سبیلّہ علامتن عال المان بس معلوم ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی راہ میں مومنین کے ساتھ مل کر ان کے شانہ بشانہ لڑنا یہ ایمان کی علامت ہے والقتال فی سبیل الطاغوت علامت على الكفر اسی طرح طاغوت کی راہ میں کفار کے شانہ بشانہ ان کے عوامر کے ماتحت ان کے افسران کے ماتحت لڑنا یہ کفر کی علامت ہے سورت القصص کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ان نہ فراؤن وہاں امان وجنو دہوما قانو صدر مملکت وہ امان وزیر اعظم وجنو فورسز اور ان سے متعلقہ تمام ادارے کانو خاطئین یہ سب کے سب کیا تھے مجرم تھے اور گناہ گار تھے فقی ات ہم واحد جملت ان سب کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے آلہ ادنا یہ باتیں یہاں پر نہیں ہیں سب کے اللہ جل جلال نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ سب کے سب گناہگار اور سب کے سب مجرم ہیں اور ان کا گناہ کیا تھا ان کا جرم کیا تھا اللہ کے ساتھ کفر اور اللہ کے اولیاء اور اللہ کے بندوں کو ستانا ظلم کرنا اور ان کے خلاف جنگ کرنا سورت العن کی آیت نمبر انتالیس میں مذکور ہے وسط برا ہوا و جنود ہو بغیر الحق فرعون اور اس کی فوج نے زمین میں ناحق حق تکبر کیا فہم شرکا افل استقبار شرکا افل جہود یہ تکبر میں شریک ہیں انکار میں شریک ہیں وجاوز نہ بھی بنی سرایل البحرف اتباہ فراؤن و سورہ یونس کی آیت نمبر نوے ہے کہ فرعون اور اس کی فوج دونوں نے مل کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا فهم الادات العدت جریمت الفرعون فرعون کے جو جرائم ہیں یہ اس کے لئے وسائل ہیں فرعون خود تو کچھ نہیں کر سکتا حلتا کا حدیث الجنود فرعون و ثموت سورہ بروج کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ہے یعنی کیا آپ کو لشکروں کا قصہ معلوم ہے فرعون اور سموت کا فما فرعون و لولا الجنود بہت اچھی عبارت یہاں استعمال کی ہے استاذ نے یعنی فرعون اور سموت کی حیثیت کیا ہے اگر ان کے لشکر ان کے ساتھ نہ ہو اب یہ پاکستان کے تواغیت ہو گئے افغانستان کے تواغیت ہو گئے اور دوسرے ملکوں کے جو تواغیت ہیں جو سرکش اور بدماش حکمران ہیں ان کی اپنی ذات میں کیا حیثیت ہے یہ کیا کر سکتے ہیں تو ستر ستر سال کے بڑھے ہیں بڑھے بوڑھے ضعیف کمزور اور اپاہج قسم کے لوگ ہیں ان کی طاقت تو ان کے افسران اور ان کے فوجیوں کے ذریعے ہے فتباحم فراؤن ہو بے جنو د فشی اہم من سورہ کی آیت نمبر 78 ہے کہ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور سب کے سب سمندر میں ڈوب مرے یعنی جیسے کہ جرم میں شریک تھے اسی طرح دنیا کے عذاب میں وہ شریک ہوئے فاقد نہ ہو جنوبی فقانہ مین سورت القصص کی آیت نمبر چالیس یہی مضمون مذکور ہے کہ ہم نے سب کو پکڑا پھر کو بھی اور اس کی فوج کو بھی اور سب کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا اور اسی طرح قرآن کریم میں سورہ قصص کی آیت نمبر پانچ اور چھے میں یہی مضمون مذکور ہے نوری افرآ و حامان و جنوا نی ہم فرآون حمان اور ان کے دونوں کے لشکر کو جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ دکھانا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اپنی سزا دیکھی اور وہ سب کے سب ڈوب مرے یہ تو دنیاوی عذاب میں شرکت کا ذکر ہے آخرت کے عذاب میں بھی یہ شریک ہوں گے سورہ یہود کی آیت نمبر ستانوے اٹھانوے اور ننانوے میں یہ مضمون مذکور ہے الا فرعون ومل اہ فتب امر فرعون وما امر فرآن رشید یخ یوم ملقیامہ بسلودیہمہ برف المرفت جرم میں بھی شریک ہیں یہ چنانچہ اس کے نتیجے میں جو اللہ کا عذاب ہے دنیاوی اس میں بھی شریک ہیں اور جو اخروی عذاب ہے اس میں بھی شریک ہوں گے اللہ جل جلال نے سورہ احزاب میں آیت نمبر نوے میں مشرقین مکہ اور ان کے ساتھ جو لوگ جو مشرقین مل کر آئے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے یا فوجیں فارسلنا فارسل علیہ وجنودا و جنوتروہا تو ہم نے ان کے اوپر ہوا مسلط کی اور لشکر مسلط کیا جنہیں تم لوگ نہیں دیکھتے ہو جنہیں تم لوگوں نے نہیں دیکھا یعنی جند تاغت فی مقابلتی جند اللہ و ملائکتی تاغوت کا جو لشکر ہے یہ اللہ کے لشکر اور اس کے فرشتوں کے مقابلے میں ہے اور وہ مسئر ہو مسئیر و ضعیم اہم جندے اور جو ان کے زعیم اور لیڈر ابلیس کا انجام ہے یہی انجام اس کے فوجیوں کا اور اس کے لشکریوں کا ہے فکوب کی وہ فیح وجنود و جنو د ابلیس اجماؤن سریش کی آیت نمبر چورانوے اور پچانوے ہے یعنی قیامت کے دن ابلیس اور اس کے پیروکار سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے منہ کے بل سب کے سب جہنم میں الٹے ڈالے جائیں گے جہنم کے عذاب میں بھی یہ شریک ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ سرکش اور بدماش قسم کے حکمرانوں کے ساتھ ملے ہوئے اراکین حکومت ہیں اعلی اور ادنا افسران ہیں اور فوج ہیں ان سب کا ایک ہی حکم ہے وہ الجرم و وہ حد حم دنیا و المسورف الآخرہ الاما شاہ ان کا جرم بھی ایک ہے ان کے جرم نے ان کو اکٹھا کیا ہے ان کے دنیاوی سزا نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور ان کے اخروی انجام نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور ان سب کا حکم قیامت کے دن ایک ہی جیسا ہوگا اسی بنیاد پر استاد محترم یہاں پر اپنے نظریے کو اور اپنے عقیدے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس مضمون کو بیان کریں گے اللہ جل جلالو ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنے عقائد اور نظریات کو درست کرنے اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد ولا علیہ و صحبی والسلام و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ